سمجھ گئے جی اس کو آگے بولو سر جی بے وضو قرآن پاک کو چھونا حرام ہے اس کا اطلاق کس عمر سے ہے بچہ ماں کی گود میں ہے اور ماں تلاوت کر رہی ہو بچے نے چھوا تو کیا ہے جب اس کو عقل و خرد آ جائے تو احکامات تو سارے اسی وقت جاری ہوں گے جب بچہ سمجھدار ہو اگر پانچ چھ سال کا ہے مکتب پڑھ رہا ہے عموماً ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے مدرسے میں بلکہ ہر مدرسے میں کہ تربیت کے طور پہ اس کو وضو کر کے ہی بٹھایا جاتا ہے چاہے وہ بغدادی قاعدہ ہی پڑھ رہا ہو تاکہ اس کو عادت رہے اور وہ سیکھ جائے وضو کرنا ورنہ اگرچہ اس کے لیے ضروری نہیں مگر وہ سیکھے گا کیسے بچہ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا بخاری شریف میں ہے کہ جب بچے کی عمر سات برس کی ہو جائے تو اس کو تمبی کرو سرزنش کرو ڈانٹو کہ وہ نماز پڑھے حالانکہ نماز تو فرض نہیں ہے مگر بچپن ہی سے اس کو عادت بن جائے ہوگی okay, جہاں صاحب